یا حبیب اللہ علی قیا نبی اللہ علیحب قیا نور اللہ پھر دوسل اخبار یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوراسی ٹو فور ایٹ فور سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے دل نشین ہے فرض حج کرو بے شک اس کا اجر یعنی ثواب بیس غزابات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلی اللہ حمد ولی و و وبارک وسلم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا اور ایمان والوں کو اللہ تعالی سے سب سے بڑھ کر محبت ہوتی ہے اور اگر کسی کو اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جب بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں اللہ کی محبت ایمان کی شرط ہے جس کو اللہ سے محبت نہیں اس کا کیا ایمان ہے جس کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے محبت نہیں اس کا کیا ایمان ہے پیارے پیارے آکا مکہ مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسند امام احمد حدیث نمبر تیرہ ہزار ایک سو پچاس ون ون فائیو زیرو فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے ایسی محبت جس کا عملی اظہار بھی ہو نمازوں کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے حج کی استطاعت ہے تو اس کے ذریعے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ذکر و ازکار کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی بجا آوری کے ذریعے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کے ذریعے اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ حلم, حلم والا ہے عذاب کرنے میں جلدی نہیں فرماتا چنانچی حسن اخلاق کتاب میں ہے کہ حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ علاء نبی نا علیہ سلاط والسلام نے معراج فرمائی یہ معراج کا مہینہ ہے ماہ معراج ہے انبیاء کرام کو بھی معراجیں ہوئی اور اللہ پاک نے جو اپنے محبوب کو معراج کروائی وہ ان تمام نبیوں کی معراجوں سے بڑھ کر افضل و اعلی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ماراج ہوئی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو گناوں میں مبتلا ہے تو آپ نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی وہ شخص ہلاک ہو گیا پھر ایک بندے کو دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے آپ نے اس کے لیے بھی ہلاکت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علا نبی جنا علیہ سلاط وسلام کی طرف وہی فرمائی ہے میرے خلیل بے شک جس نے میری نافرمانی کی وہ میرا ہی بندہ ہے تین باتوں میں سے کوئی ایک بات اسے میرے عذاب سے میرے غضب سے میری پکڑ سے بچا لے گی یا تو وہ میری بارگاہ میں توبہ کرے گا اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا یا وہ مجھ سے استغفار کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا یا پھر اس کی نسل سے اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری عبادت کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ہے ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں میرے ناموں میں ہے بے شک میں سبور ہوں یعنی بہت زیادہ حلم والا ہوں اللہ اکبر آج کوئی دوست ہمارے عیب دیکھتا ہے تو وہ ہم سے بزن ہو کے دور ہو جاتا ہے ہمارے ماں باپ ہماری خطائیں دیکھتے ہیں تو بسا اوقات وہ گھر سے بھی نکال دیتے ہیں اولاد بزن ہو جاتی ہے مگر قربان جائیں رب کی رحمت پر بندہ خطا کرتا ہے اور اللہ تبارہ کا وطلا اس کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے یا اس کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں اولاد نیکیاں کریں سالے ثواب کریں تو اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا کی برکت سے اس کی قبر جنت کا باغ بنا دے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات کہی ایک گونا میرا ماں پیوں میں گنا میرا اوکھ تے او پردے پا پردیس پاون والا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کس قدر مہربان کہ ان کو گناہ کرتا دیکھتا ہے اور اس کے گناہوں پر دنیا میں پردہ فرماتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معافیاں فرمائے گا جنت طا فرمائے گا حضرت داود علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اے داود میرے اخلاق کو اپناؤ اور میرے اخلاق میں سے ہے کہ میں صبور ہوں یعنی صبر کرنے والا ہوں ہلم کرنے والا ہوں پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کرتا تو سبور اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ہے اور اس نام سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ یعنی مجرموں کے عذاب میں اللہ تعالی جلدی نہیں فرماتا سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا حضرت سینا و مسا شری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روایت ہے یہ بخاری شریف کی حدیث پاک پاک حدیث نمبر 6830 ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کا مظاہرہ کرنے والا حلم کا مظاہرہ کرنے والا اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے لوگ اس کی طرف استفر اللہ لڑکا منصوب کرتے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں آفیت بخشتا ہے رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ تو یہاں صبر سے مراد کیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عیب لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خبردار بھی ہے اور ان کی پکڑ کرنے پر قادر بھی ہے فوراً عذاب نہیں دیتا پھر بھی دنیا میں ان کو تندرستی دیتا ہے پھر بھی دنیا میں ان کو امن دیتا ہے پھر بھی دنیا میں روزی دیتا ہے ہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمانیت کی صفت جو ہے جلوہ گر ہے یعنی گناہ گار مومن فاجر فاجر فاسق مسلمان غیر مسلم سب پر ہی مہربانی فرماتا ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد وہاں رحیمیت کی جلوہ گری ہے یعنی اللہ تعالی آخرت میں اپنے ایمان لانے والے بندوں پر رحم فرمائے گا تو اللہ تبارک کا تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے صبور نافرمانوں فرمانوں سے انتقام لینے میں جلدی نہ کرنے والا اور ایک نام اللہ تبارک کا تعالی کا ہے حلیم کے قدرت کے باوجود اللہ تعالی انتقام نہیں لیتا واللہ غنی یون حلیم پارہ تین سورہ بکرا آئٹ نمبر دو سو اور اللہ بے پروا حلم والا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی بندوں کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے تو ہمیں کیا چاہیے ہم اپنے ماتحتوں پر اپنے اسٹوڈینٹ پر اپنی اولاد پر چھوٹی عمر والوں پر چھوٹے بہن بھائیوں پر ہم بھی شفقت کریں محبت کریں اور ان سے اگر خطا ہو تو اس سے درگزر کریں انہیں معافی دیا کریں ہیلپ یعنی بردباری قوت برداشت سزا دینے میں جلدی نہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے واللہ شکور حلیم یہ میں پارے ارشاد ہوتا ہے اللہ اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے تو حلیم کی صفت اس کی خوبی یہ ہے کہ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کے ساتھ دینا کوئی عذیت دے تکلیف پہنچائے تو صبر کرنا اگر کسی سے بدلہ لے تو اللہ کی رضا کی خاطر کسی کی مدد کرے تو اللہ کی رضا کی خاطر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم جب سخت تکلیف میں ہوتے تو آپ یوں کہا کرتے لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ العظیم الحلیم لا العرشیم لا الاح رب لا و تی و رب الرد رب العرشل اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ عظمت والا ہے حلم والا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑے عرش کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں کا رب زمین کا رب اور کرم والے عرش کا رب ہے تو اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے یعنی گناہ گاروں کے گناہوں پر پکڑ فرمانے میں جلدی نہیں کرتا سبحان اللہ اس بیک سی میں دل کو میرے لگ گئی بے کسی میں دل کو میرے ایک لگ گئی شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا شوہرا سنا جو رحمت بے کس نواز داؤ شریف میں ہے حضرت سعم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ان اللہ حلیم رحیم بالمؤمنین بے شک اللہ تعالی مومنوں پر حلیم رحیم ہے اور اللہ کے صفاتی نام صبور اگر ہم اس کا ورد کریں تو کیا فائدہ ہوگا اگر کسی کو درد ہو رنج ہو مصیبت ہو پریشانی ہے ٹینشن ہے گھبراہٹ تو یا سبور یا سبور سوت کے ساتھ یا سبور یہ تینتیس بار پڑے تھرٹی تھری تو انشاءاللہ اللہ اس کو سکون حاصل ہوگا یا حلیم یہ جو کوئی کاغذ پر لکھ کر اس کو دھوئے اور اپنی کھیتی پر فصل پر چھڑک دے ان شاء اللہ اس کی فصل جو ہے اس کی ذراعت جو ہے ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی محبت کی طرف لے جانے والے ہیں اور جو اس سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے آمین بجاہ النبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ والدی جی وسلم بط میں اپنی گمایا نہ نپان